بیمار تہوام فسکم اس تک بر تم فری قن سبحان ضب تمری قن اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی خامیاں اور ان کی دریدہ دہنیاں بیان فرماتے ہوئے آج نمبر ستاسی اور اس سے اگلی آیات مبارکہ میں مزید کچھ چیزوں کو بیان فرمایا ان کی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ دشمنی کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا بالقداتی نام موسل کتاب وقف نام امبادی بالرسل اور ہم نے موسل سلاۃ وسلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے ان کے بعد من بعد ہی ان کے پے پی پی آگے پیچھے بھیجے ذہن میں رہے حضرت سعید اللہ علیہ صلی ساطود السلام کی شریعت حقہ جب نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چار ہزار امبیا بھیجے جو سارے کے سارے حضرت من علیہ سات السلام کی شریعت کے ہی حامل تھے اللہ تو جب بھی بعض کہتے موس علی السلام کی کتاب تراد شریف سے کہتے لوگوں کو دعوت دیتے ترواد کی طرف دعوت دیتے شریعت کی طرف دعوت دیتے تو موص علیہ السلام کی شریعت کی طرف دعوت دیتے یعنی مو علیہ السلام کی شریعت کی حفاظت کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے ربت بارک و نے انبیاء کو بھیجا سارے نبی ہی آتے رہے وہ کہتے موسی علیہ السلام کی شریعت کی حفاظت کرتے رہے وہی لوگوں تک پہنچاتے رہے اسی کی دعوت دیتے رہے اللہ تبارک و تعالی نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نزول شریعت کو ختم فرمایا علیہ السلام کے بعد اتنی بڑی شریعت السلام کو عطا فرمائی سب سے کامل دین حضور کو عطا فرمایا اور اس دین کی حفاظت کے لیے رب نے نبی نہیں بھیجے علماء کو کھڑا کیا ہے انداز لگائیں آج کتنے علماء ہیں جو شہید ہوتے ہیں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے لیکن باوجود اس کے باوجود حالات کی سختی اور تنگی کے باوجود اس بات کے, کے وسائل نہیں ہیں ان کے پاس لیکن آج بھی رسول اللہ سام کی دین کی شریعت کے دفاع کے لیے اس کی حفاظت کے لیے الحمدللہ للہ ہوں دین کی ایک ایک بات کے لیے نہ اتنے ہزاروں علماء اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے آکر صحت اسلام کے دین میں اس دین کے لیے اتنے علماء ہمارے شہید ہوئے ہیں اتنے علماء شہید ہوئے بڑے بڑے عجیلہ علماء کو شہید کر دیے گیا صرف ایک مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے حکمرانوں نے کہا کہ آپ نے مسئلہ بیان نہیں کرنا انہوں نے کہا کہ دین تمہارا پابند تھوڑا ہے انہوں نے بیان کیا پھر ہیں جی ایسا بیان کیا کہ پھر سب کو پتہ چل گیا حضرت امام دین بن عبدالسلام رحمہ اللہ اتنا بڑے عالم تھے شام کے آپ کو سلطان العلماء کا جاتا تھا بڑی مرتبہ حاکم نے منع کیا کہ آپ نے یہاں کوئی بات نہیں کرنی لیکن وہ کر دیتے تھے حاکم کہتا ہے کہ ان کو اتنے عرصے کے لیے یہاں سے نکال دیا جائے ملک سے تو کہتے میں تیار ہوں ملک سے نکال دیتے جب واپس آتے پھر آ کے پھر وہی باتیں ہیں. پھر دینی ہاتھ کی باتیں بیان کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا آکل صدا اسلام کی امت کے علماء سے جو وہ کام جو بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے. ہاں سمجھ آیا نا مسئلہ کہ میں کہ میری امت کے علماء جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں یعنی جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بنی اسرائیل کے کرتے تھے وہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ صدلام کی امت کے علماء سے لیا ہے اب بتائیں جی ایک طرف پورا ایک حاکم ہو اکبر بادشاہ اور اس کا بیٹا اتنی بنا بدماشی پھیلا رکھی ہو دینی نیا ایجاد کر لیا ہو دین الہی کے نام سے اپنا دین ہی کھڑا کر لیا انہوں نے جی کوئی سوچ سکتا ہے بندہ اس وقت بھی بڑے بڑے چودھری ہوں گے بڑے بڑے محلہ میں بیٹھے لوگ ہوں گے سارے بڑے بڑے مالدار لوگ ہوں گے لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی کسی کو توفیق ہوئی تو چٹائی پہ بیٹھ کے کال اللہ اور کال رسول اللہ پڑھانے والے مجھے تدلف ثانی کو ہی ہے اللہ جی اتنی پھر انہیں عظمت پائی اتنی انہیں شان پائی دس سال سے زیادہ عرصہ آپ جیل میں قید رہے دس سال سے زیادہ عرصہ دس سال کے زیادہ عرصے کے بعد جب وہاں سے نکلے ہیں پوری جیل کے لوگ بھی آپ کے ہم فکر ہو گئے تھے ہاں آپ کے ہم فکر ہو گئے تھے جب باہر آئے وہاں سے تو بادشاہ جو ہے وہ بھی آپ کے فکر کا غلام بن چکا تھا پھر بھائی. بطا تو بطا یہ بھائی. تو یہ محبوب علیہ کی کے ہر دور کے اندر اللہ و تعالیٰ ایسے بندے کھڑے کرتا رہے گا جو دین حق کو ایسے بیان کریں گے جیسے چودہ سو سال پہلے محبوب علیہ صدلام نے عطا فرمایا تھا ہاں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک عیسویہ السلام سے علیہ السلام تک ایک ہی شریعت رہی ایک ہی شریعت رہی ایک ہی طرح کے مسائل رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر تو ان کے بعد جا کے حضرت عمل عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت مل رہی ہے پھر آ کے نسخ ہو رہا ہے شریعت مبارکہ میں یہ آخری نبی ہیں ان میں بنی اسر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیکن باوجود اس کے کہ یہودیوں نے ان کا بھی انکار کیا آگے آ رہا ہے یہودیوں نے جن نبیوں قتل کی تھے وہ بھی ان کے قبیلے کے تھے یہ ان کے منہ پر ایسے سمجھے جیسے اردو میں تماچا کہہ لیں پنجابی میں بجا کہہ لیں کہتے بجا مارے تھے منہ تھے کیا کہتے ہیں بجا کہتے ہیں ہاں کہتے مار بجائے منہ دے وہ بجا مارا جا رہا ہے ان کے منہ پر تماچا مارا جا رہا ہے رب تبارک نے حبیب کریم علیہ صدلام کے غلاموں کو اور محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو تسلی ہے اس میں اور انہیں یہ تان کیا جا رہا ہے تم تو وہ بشرم ہو تم نے تو ان نبیوں کو نہیں مانا جو تمہارے قبیلے کے تھے تم نے ان نبیوں کو نہیں مانا جو تمہاری ہی کتاب کے حامل تھے تم نے تو ان نبیوں کو نہیں مانا, ان نبیوں کو, نہیں مانا. ان نبیوں کو شہید کیا ہے جو تمہاری ہی شریعت کی دعوت دینے والے تم تو ایسے زریل لوگ ہیں. رفتبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا وہ آتے بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ علیہ صاحب السلام کو بھی موجزات عطا فرمائے واضح نشانیاں کتاب عطا فرمائی ان کی کتاب میں دلائل تھے ان کے نبی ہونے پر اور امام الانبیاء علیہ صاحب السلام کی آمد پر دلائل تھے رفتبارک وطالع نے ارشا فرمایا وجد نہ ہو اور ہم نے روح القدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی حضرت عیسی علیہ السلام کی مدد کی ہم نے روح القدس کے ذریعے تو یہ ذہن میں رہے حضرت عیسی علیہ السلام کی جو مدد تھی وہ روح القدس یہاں پہ مفسرین کے دو قول ہیں کہتے ہیں ایک تو یہ کہ روح القدس سے مراد حضرت جبلی امین علیہ السلام ہے کون مراد ہیں جبل امین علیہ السلام مراد ہیں جب سے عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے ان کے آسمان پر جانے تک حضرت جبیل امین علیہ سات وسلام ان کے ساتھ رہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے اور دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ ہے اس کا نام ہے روح القدو ہاں وہ آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ حضرت عیسی علیہ سات السلام کے ساتھ رہے اور یہ زین میں رہے عیسی علیہ سات والسلام کو روح الامین بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں روح الامین بھی کہتے ہیں روح حیات کو کہتے ہیں زندگی کو کہتے ہیں یعنی حضرت جبیل امین علیہ صاحب السلام جو ہیں آپ وہ وحی لاتے تھے جو لوگوں کے دلوں کی زندگی کا سبب ہے لوگوں کی زندگی کا سبب ہے ہاں جی آج فلاں کہتے ہیں فلانی شاید جو ہے یہ حیات بخش ہے فلانی حیات بخش ہے پیر کو حیات بخش کہہ دیتے ہیں یہ نہیں کہتے پیر کو حیات بخش کہہ دیتے ہیں آج تو کسی نے یہ بھی سنا ہے کہ رب کی وحی کو بھی حیات بخش کہہ رہا ہے رب کی واہ جو مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئیے مردہ دلوں کو زندگی بخشنے کے لیے رب تبارک و نے اپنی واہ نظر فرمائی اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن آیا ہی اس لیے ہے لوگوں کے مردہ دلوں کو زندگی دے دے دے پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ قرآن의 قرآن의 قرآن کریم میں ہی حیات ہے رب تبارک و کی وح جو ہے یہ ہی زندگی ہے مسلمانوں کے دلوں کی فرق کا سبب اور سامان اگر کسی شہ میں ہے تو رب تبارک و کے قرآن میں ہے رب تعالی کی بھائی میں آیا تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ حضرت علیہ السلام جو ہیں حضرت عیسی علیہ سات السلام کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ہی رہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا دائ ہو رب بارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والا ہو اس کے قرآن کی دعوت دینے والا ہو تو اس کی مدد کے لیے بندہ کھڑا کرنا کسی کو بھی کھڑا کر دینا یہ رب بارک و تعالیٰ کی سنت ہے <تصفيق> رب تعلیٰ کی سنت ہے اس کا دفاع کرنا ہاں اس کی طرف آنے والے حملوں کو روکنا یہ رب بارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ ربط عالیہ نے امین کو کھڑا کیا حضرت عیسی علی سات وسلام کے ساتھ کہ آپ نے عیس علی السلام کا دفاع کرنا ہے ان کی حفاظت کرنی ہے ہر طرح کی شرس فساد سے اور یہاں پہ ایک بہت بڑی بات اچھا جو اللہ تعالی نے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی عطا فرمایا. میں کریما کلام تشریف فرمایا ہے اطلاع ہوئی کہ کافروں نے گستاخی کی, کی ہے آقا علیہ بھی خلاف بکواس کی ہے آقا علیہ میں میں کون جواب دے گا جی حضرت حسان بن رضی اللہ تعالیٰ حضور میں جواب دیتا ہوں ہاں جی حضرت حسان بن صابت رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے حکل ایسا تو سامنے فرمایا حسان انہیں جواب دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امین کو بھی کھڑا کر دیا تیری مدد کرنے کے لیے بتائیں بھائی جبریل امین کو بھی کھڑا کر دیا تیری مدد کے لیے اور حضور نے دعا کی مولانا ان کی مدد فرما امین علیہ جبریلسلام کے ذریعے <سلام> بتائیں بھائی مدد جو ہے وہ یا تو دفاع کی صورت میں ہے یا پھر یہ کہ جبریل فرمایا کہ بولے میرا حسان الفاظ کی ترتیب جو ہے نا الفاظ وہ جو مباد ہے نا گستاخوں کے خلاف وہ جبریل امین ان کے ذہن میں ڈالتے جائیں <سلام> بتائیں بھائی کتنی بڑی بات ہے <سلام> <بات سلام> <بات سلام> یہ پکڑ کے صرف نعت پر چٹ کر دینا یہ کلام اور یہ بات کہ نعت جو ہیں وہ ان کی مدد ہوتی ہے فشتوں کے ذریعے یہ ہوتا ہے معافی دیں خدا کے لیے معافی دے دیں ایسا نہ کریں یہاں پہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو آکر سامنے پر ممبر پر کھڑا کیا وہ ناموس رسالت کے دفاع کے لیے کھڑا کیا تھا حضور نے وہ تو جواب دے رہے تھے گساخوں کو اور ایسا جواب دیا ہے کہ شعر ایسا ہے حضرت کا سبحان اللہ کسی کا دل چاہے نہ تو تنہائی میں سنے مجھ سے ذرا میں اس کا ترجمہ بھی سناؤں گا حضرت ثابت رضی اللہ کہ حضران حضور کے سامنے کھڑے ہو کے گساکوں کو کہا کیا تھا آپ کے جو اشعار ہیں نا اب جال کے بارے میں ابو لاب کے بارے میں اور مشرقوں کے بارے میں سبحان اللہ پڑھنے والے ہیں میں نے کچھ اشعار نقل کیے ہیں تفسیر میں جس کا ذوقوں نے مذرا پڑھ کے دیکھے کہ حضرت کہتے کیا حجال میں ایک شیر نقل کیا جناب کسی بندے کی طبیعت پر نا میں نا نا. جیسا ان کی طرف سے حملہ تھا ویسا ہی جواب دیا حضرت حسان صحابت بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ زبان جو ہے یہ تو کاٹنے والی تلوار ہے محمد. بتائیں, بھئی بتائیں بھائی وہ یہ نہیں کہتے تھے آج کل کے جو چھمک چھلو ناطخواں پھرتے ہیں زلیل کے بچے ہیں ہر گلی میں جناب جن آپ ناطخواں پڑے ہوتے ہیں نماز میں ایک بھی نظر نہیں آتا مسجم میں چلے جائیں ایک بھی نظر نہیں آتا کبھی آپ نے دیکھا نماز پڑھنے آیا ہو یہاں بتائیں بھائی ابھی آپ محفل رکھ لیں اٹھارہ سو نعت نکل آئیں گے مجال ہے عالم کو بھی ٹائم مل جائے مسجد میں نماز مولوی پڑھا سارا کچھ مولوی کرے عالم کرے اور محفل میں مولوی کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ آپ بھی بیان کر لیں دس منٹ نا خا پونہ پونہ گڈا ضائع کر دے گا وہ راگے لگا لگا کے سر لگا کے یہ قوم اصل میں نور جہاں کی عادی ہوئی ہے یہ سر کی غلام ہے بس سر سناتے جائیں ان کو مست کر دیں اور سانپ نہیں مست ہو جاتا ہے ایسے وہ ابھی دو گھنٹے سنا ہیں گھنٹے سنا میں ٹونا اب میں نے کہا نات سن کے رونے والے لوگ جو ہیں نا ان میں سے اکثریت جو ہے اکلے گستاخی پر چپ ہو جاتے ہیں میں نے کئی پیر دیکھے نات سن کیسے رو رہے ہوتے ہیں جیسے باد بیٹھے ہوں گے لیکن آکل شام کی گساخی ہوتی رہے وہ لفظ بھی بول تمہارا یہ ناطے پڑھ کے سن کے رونا یہ کس کام کا یار بتاؤ تمہارے دل میں رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا ایک اہمیت نہیں ہے تمہارے دل کے اندر چاہے تم جتنا مرضی روتے رو پیٹتے رہو گھر بیٹھ کر اور ان کا حال دیکھیں یہ آپ کو حیرانگی ہوگی اسی حکومت نے اس حکومت نے آٹھ سو سے زیادہ کتابوں پر پابندی لگائی ہے آٹھ سو سے زیادہ کتابوں پر پابندی لگائی ہے اس حکومت نے اور ان کتابوں میں جو پابندی لگی ہے نا سات کتابیں صرف حضور کی سیرت کی تھی 721 کتابیں صرف واکل شام کی سیرت کی تھی اس دلیل حکومت نے پابندی لگائی ہے آٹھ سے زیادہ کتابوں میں پابندی لگی سات کتابیں حضور کی سیرت کی ہیں کہاں ورگے سارے وہ بڑی بڑی محفلیں لاکھ روپے والے کہاں مرے وہ کمرے تو دکھاؤ ان ترینوں کی ہمیں کام رہے وہ سات سو اکیس کتابیں رسول اللہ علیہ کی سیرت کی ایک کتاب رسول السلام کی ناموز کی کتاب ہے اس میں صرف مسئلہ حضور کی ناموز کا بیان ہوا ہے حضور کی عزت کا مسئلہ بیان ہوا ہے اس میں بھی لگا دی یہ کتاب نہیں پڑھی جا سکتی پاکستان کے اندر یہ کتاب بیچی نہیں جا سکتی پاکستان کے اندر بتائیں آج وہ کمینے باہر فریسیں لگا کے اسے مجاہد خدمے نبوت کہہ رہے ہیں اس بغیرت کو اسے محافظ نے موسر سالت کہہ رہے ہیں ان سے بڑا کمینہ اور پاگل کون بتائیں آج اتنے لچے پاڑے پیر حرام خور بیٹھے ہیں خان میں بیٹھ کے گیارہویں کھا رہے ہیں گیارہویں پھانک رہے ہیں ڈپ رہے ہیں گوش پاک کی کتاب پہ پابندی لگا دی انہوں نے گوش پاک کی کتاب پہ پابندی ہے پاکستان میں جو بیچے گا پکڑا جائے گا جو خریدے گا پکڑا جائے گا جا کے مانگے گا پکڑا جا کے گرفتار ہو جائے گا کتنا عرصہ اسے قید ہے کہ ابد القادر جیلانی کی کتاب مانگے مانگی نے اتنا بڑا بدماش ہے بتائیں کہاں مرے سارے پیر حرام خور ہمیں کہ آپ اس طرح سختی کرتے ہیں پیروں پر تو پیر تو پھر پیر کون سے خدا لگے ہوئے کہتے ہیں جی آپ ان کے پول نہ کھولا کرے ہیں. میں نے کہا آپ کتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں رب تبارک بار کو یہودیوں کو پول کھول رہا ہے نہیں کھول رہا رب تو اس لیے کھول رہا ہے وہ یہودی زلیلوں کو شرم آ جائے ان کو ان کے بڑیروں کو حیا آ جائے میرے حبیب کو مان لیں اگر نہیں مانتے چلو کم از کم ان کی عوام ہی ان سے بدگمان ہو جائے گی اور یہ تو بڑے کمینی ہیں یہ تو بڑے ضلیل ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ پیروں کو حیا آ جائے انہیں نہیں آتے چلو مریلی حیا کر جائیں پنڈی کا ایک پیر ہے زلیل اس نے بیٹے کی شادی کی ڈیڑھ ارب صرف ایسے اڑا جناب ناتخانوں پر م... کے لوگوں پر. بتائیں بیٹے کی شادی پہ جناب اتنے پیسے اڑا دیے آج بھی مرید کہتا جی میں تو بہت ہوں فلاں پیر کا میں نے کہا تیرا پیر جو ہے وہ رسول اللہ علیہ اسلام کے دین کا خیر خواہ نہیں رہا وہ تیرا خیر خواہ کیسے ہوگا؟, ہوگا کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ میں یہ آپ دیکھ رہے نا یوگیوں کے پول کھولے نہیں کھول رہے رب فرما رہے تم تو وہ زلیل ہو تم نے نبیوں کی نبیوں کی شریعت کا انکار کیا تم نے تو کتاب کا انکار کیا تم نے تو کتاب کو بدل دیا تم نے تو نبیوں کو شہید کر دیا اور تم نے تو نبیوں کو زلیل کیا ان کو جب نوزال کے نبیوں کے تزلیل کی تم نے نبیوں کی توہین کی تم نے نبیوں کی گستاخی کی تم نے رب تمہارے کو تعالی بیان نہیں ہے آج ہی کھاتے ہو گلے ٹھوکے ہوا تم نے ہر آج جگہ پہ جہاں دیکھو گیارہویں کا گلا ہے جہاں دیکھو گیارہویں کا گلا ہے کہیں پہ آپ نے یہ بھی دیکھا یہاں پہ جناب نموس سری کے دفاع کے لیے لوگ پیر کے باہر گھر کے باہر اور اس کی کبر پر گلا ٹھوکا ہوا ہے پیر کے بچوڑے پالنے کے لیے گلا لگا ہوا ہے وہاں پیر کے پیچھے صاف پالنے کے لیے گلا لگا ہوا ہے گیارہویں کے لیے گلا لگا ہوا ہے لیکن نہیں لگا گلا تو کہیں پہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے لیے رب کے قرآن کے دفاع کے لیے نہیں لگا ہوا یہ مشن قائم ہے لوگوں کے یار جا کے دیکھو تو وہ کافر کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ حالت جو ہے نا آج یہاں ایسے نہیں پہنچی کہ یہ کتے حکمران جو ہیں ایسے دریدان اور منگ پھٹ اور بابلے کتے ہو گئے ہیں یہود سارا کو راضی کرنے کے لیے سات سو اکیس کتابیں رسول علیہ شام کی سیرت کی بہن ہو گئی اور کوئی مولوی پیر کو دولے نہیں اور یہاں پہ بڑے سارے رضوی پھرتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ہم رضوی کے ٹھیکے دار ہیں رضویت کے مسلح کے, علا حضرت کے امام احمد رحم اللہ جلدیں بہن ہو گئی ہیں کئی ساری جلدیں بہن ہو گئی نہ بیچی جا سکتی ہیں نہ خریدی جا سکتی ہیں نہ پڑھی جا سکتی ہیں بتائیں بھائی ان ذریلوں سے دیکھ لیں تو ہمیں کہتے ہیں جی یہ رضویت کے قدار ہیں اور میں نے کہا بڑا مام بنا پھرتا رضویت کا بتا پھر عمیر عمیر کسی ایک ملا کا بیان آیا اور جب پابندی لگ رہی تھی یہ ملا بیج میں بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو بریل بھی کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ جلیل بھیج میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی ٹھیک ہے اس پہ پابندی لگا دیں خود لگوائی یہ پابندی امام احمد رزاخا رہی جن کی کتابوں پہ انگریز کے دور میں پابندی نہیں تھی یہ انگریز کے پٹھے پابندی لگا گئے تو اسے کیا سمجھ آیا کتاب پہ انگریز نے پابندی نہیں لگائی تھی پر آج پابندی لگ گئی اس کا انگریز تو بڑا بیکیرا تھا اس کا بیٹا اس سے بھی بڑا بیکرا تھا نکلا یہ اس کی روحانی اولاد ہے ساری کاش کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں یار بتائیں ہم پاکستانی بدبہزیت قوم کیا جواب دیں گے رب تبارک و تعالیٰ کو کہ رسول اللہ علیہ کی سیرت کی کتابیں ساس ہوئی کس کتابیں بہن ہوگی ہمارے زندہ ہوتے ہوئے بتائیں کیا جواب ہے ہمارے پاس وہ یہودی امبیا کو جھوٹا کہہ رہے ہیں انبیاء کی تقسیب کر رہے ہیں انبیاء کو قتل کر رہے ہیں, اتنا ظلم کر رہے ہیں، وہ تو ہو گئے بغیرت، آج رسول اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بندے کو دیکھیں ایک روایت ہے علماء بیان فرماتے کہ من ار مومن ہیں فقط آ ہو جس بندے نے کسی مومن کی تاریخ لکھی نہ اس کی سیرت لکھ دی گویا کہ ایسا جیسے اس نے اسے زندہ کر دیا تو بتائیں جی جس نے کسی مومن کی تاریخ Mrender. دبا دی ضائع کر دی تو اس نے اس مومن کو قتل کیا نہیں کیا مارا ہی نہیں مارا اس مومن کو تو بتائیں جس نے رسول اللہ علیہ اسلام کی سیرت دبا دی حضور کی honeymoon. سیرت کی سات سو اکیس کتابیں بین کر دی تو اس نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ کیا کیا ہے یہودیوں والا کردار ہے یا نہیں بتائیں بھائی یہودی نبیوں کو قتل کرے یہ امام الانبیاء کی سیرت دباتے پھرتے ہیں دیکھے جی رقت بارک و تار نے ارشا فرمایا تو یہ مدد جو ہے نا جبریل امین علیہ السلام کی ایسے نہیں آتی یہ نات پڑھ کے لوگوں سے پیسے بٹور کے ہیں لگیے نے موجا ہوں لائی رکھی سونے بندہ پوچھے کتے کے بچے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں پہ بندی لگے, لگے تیری موج کون سی لگی ہوئی ہے بتا بھائی ہمارے بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہتے زلیل کہتے ہیں لگیے نے موجہ ہوں لائی رکھی سونے ٹوٹی بھجی منجیوں پائی رکھی سونے اب میں اٹھنے لائق نہیں ہاں میں کچھ نہیں کر سکتا بس مجھے چار پانچ بھی لٹائی رکھے میں آرام کھو رہا ہوں پڑھ رہا ہوں بتائیں یار کون سی موجود کی رب رسول کا نام گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے گلیوں میں اس کی تجلیل ہو رہی ہے اس کی توہین ہو رہی ہے لوگ پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں جہاں پہ رب کا قرآن گندے نالوں سے نکلے ہاں جی وہاں کھڑا ہو کر خان کہیں لگی نے موجا سونے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر قوم کے لیے نا عذاب والی بات نہیں ہے کہ قوم اتنی بغیرت ہو چکی ہے انہیں سمجھ تک نہیں رہی ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے بتائیں جی یہی کلام کھڑے ہو کر یہی کلام کھڑے ہو کر کسی کی ماں مری پڑھیں گے کسی کی ماں مری پہ وہ پڑھیں لگی موجود ہوں ہاں انہوں نے کہنا ذلیل کے بچے ہماری ماں مر گئی ہے تیری موجا لگی ہوئی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں بہن ہو جائیں وہاں نات خاں کڑا ہو کے پڑے لگے نے موجود لائی رکھے سونے اور میں پیسے پھینکوں مجھ سے بڑا بےغت کو رفتار کو نے ارشا فرمایا جی دیکھیں بایت ناؤ بیر قدوست باقی ہم نے جب امین علیہ السلام کے ذریعے مدد کی. مدد کی یہ مدد صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی فرستوں کی رب تبارک و تعالیٰ کی مدد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بیشتر. بس جو استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں رفت عالیٰ کے دین کے لیے انہیں مدد حاصل ہوتی ہے اچھا یہ صاحب مبارک کو دیکھ کر ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہمارے کچھ جو ہے نا وہ اس سے یہ ثابت کرتے ہیں جی اللہ تبارک کے نیک بندوں سے مدد مانگنا جائز ہے مدد مانگنا جائز ہے لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا یہ آئے مبارک لے کر یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ رب رفتار کے دین کے لیے جو کھڑا ہو اس کی مدد کرنا بھی یہ سنت ہے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو نا یہ بھی بیان کرو مرو آج یہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بولیوں سے مانگنا آج مزار پر دادا صاحب چلے جائیں کوئی کوٹھی مانگ رہا ہے دادا صاحب سے کوئی بنگلہ مانگ رہا ہے کوئی بیٹا مانگ رہا ہے کوئی کٹا بچھا بکرا مانگ رہا ہے کوئی شاید مانگ رہا ہے بتائیں بھائی اللہ تعالیٰ کے بولیا اسی لیے بیٹھے اللہ تعالیٰ کے جو بزرگ ہیں وہ اسی لیے بیٹھے ہیں تم نے تم پوری قوم کو ماجد کی طرف لگا دیا ماجد کی طرف لگا دیا ہے پوری قوم کو پکڑ اب یہاں کتنا اہم مسئلہ بیان ہوا کہ, فرمایا کہ اس علی سات السلام کو فرمایا رب تعالی نے آپ کا کام ہے میرے دین شریعت کی خدمت کرنا شریعت لوگوں تک پہنچانا اور مدد آپ کی وہ میرے ذمہ ہے وہ میں امین کو بھیج کے کروں گا بتائیں رفتار نے شاہ فرمایا جی دیکھیں آفق جاکم جاک بمالا تحوا انفس کو مستقبر, مستقبر تم میں یہ تم. تو تمہاری ہی عادت ہے نا جب بھی کو رسول تمہارے پاس تشریف لائے ایسا حکم لے کر جو تمہاری طبیعت کے خلاف تھا تمہاری تھا تو اس تقبر آج بھی کتنے لوگ ہیں جب کوئی حکم شریف بیان کیے جائے جو ان کی طبیعت کے خلاف ہو جس کام میں وہ پڑے ہوئے ہوں سود خور کے سامنے آپ سود کے حرام ہونے کا بیان ہی کر سکتے چڑ پڑے گا لڑ پڑے گا آپ سے ایک مولوی صاحب ہیں ان کی مسجد میں چھٹی اس لیے کہ مسجد کے سود سود کھاتا تھا اس اس نے نے بیان کر دیا کہا جاؤ یہاں سے ایسے متعلق ہو سود کو حرام کیا دیا تم نے کیسے بدتمیز ہو بتائیں اس نے کہا اتنا سود مقدس پیشہ ہے اتنا مقدس کام ہے اس کو بھی حرام کیا دیا تم مولوی صاحب کی چھٹی ہو جائے بتائیں حرام خور تو لوگ ایسے ہو چکے ہیں جھوٹ کے سامنے م... آپ کہتے م... ہیں م... جھوٹ بولنا گناہ م... ہے تو آپ کے پیچھے پڑ جایا اس نے کہا کام کو جو غلط ہے وہی حال ان یہودیوں کا تھا یہودیوں کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں وہ آ کے کو حکم شریف بیان کرتے تھے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو آکڑ جاتے تھے رب کے نبیوں کے سامنے آکڑ جاتے تھے ربطار نے کیا ارشا فرمایا جی دیکھے فریقن کزب تم و فریقن تختلون فرمایا کہ تم نے ایک گروہ نبیوں کا ان کو جھوٹا کہا تم نے نبیوں کے ایک گروہ کو تم نے جھوٹا کہا وفری کن تختلون اور تم نے نبیوں کے ایک گروہ کو شہید ہی کر دیا ایک گروہ کو شہید کیا اور ایک گروہ کو تم نے جھوٹا کہا بتائیں بھائی بھی کتنا بڑا جرم ہے یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا نا کہ تم نے ایک نبیوں کے ایک گروہ کو جھوٹا کہا وہاں پہ کزب ماضی کا سیکھا کہا کہ تم نے جھوٹا کہہ دیا ہے اور جب یہ کہا قتل کرنے کی بات تو میں فریقن تقتلوں لوں تو مزارک اسیغا مزارک اسیغا تم مظہرے کا سیکھا مزہ کا سیگا تم اسیغا کر رہے ہو کرتے رہو گے بتائیں بھائی, باتائیں بھائی تو انہوں نے آکل سا... پہلے بھی انبیاء کو شہید کیا عیس سام کو سولی دینے لگے زکری علیہ السلام کو شہید کیا یا حجیہ علیہ السلام کو شہید کیا باقی بھی انبیاء کو شہید کیا اور آکل السط السلام کو شہید کرنے کے لیے کئی مرتبہ انہوں نے داؤ چلے آکلیہ السلام کو زہر بھی دیا گیا آکلیہ اللہ سلام کے سیابی بھی اس زہر سے شہید ہو گئے ہیں جی اتنی آکل علی سا السلام کو عزیزتیں دی انہوں نے اور آک علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے درپے رہے ہم وقت ان درینوں کی کوشش تھی تو رقت بارک نے کیا فرمایا میں کہ تم تقتلوں یہ قتل والی بات جو مزارے کے سیر کے ساتھ مزارے میں دو زمانے پائے جاتے ہیں حال بھی اور مستقبل بھی مستقبل بھی اس میں پایا جاتا ہے کہ میں تم اب بھی قتل کر رہے ہو اگے بھی کرتے رہو کیا مطلب میں تمہاری سلطنتیں میرے حبیب کے خلاف قیامت تک رہیں گی بتائیں بھائی اج انہی ذلیلوں نے کمینوں نے آکر السات والسلام کی جناب وہ سیرت والی کتابیں بیان کی سیرت والی کتابیں بیان انہوں نے کروائیں انہوں نے کی ذلیلوں نے تو بتائیں یا السات والسلام کے ساتھ کیا اور جہاں اکلام یہ فرمائیں کہ سباب المسلم کا قتلے مسلمان کو گالی دینا ایسا جیسے اسے قتل کر دینا مسلمان کو گالی دی جائے تو یہ قتل بنتا ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام کو جو گالی دے یہ کیا بنتا ہے بتائیں بھائی تو پھر یہ زلیلہ آج تک حضور کی گستاخیاں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے جو بھی گستاخی کرے اس کی پناہی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو یہ کتے کیا کر رہے ہیں بتائیں اس لئے رب تبارک و تعالی نے تقذیب والی بات کو ماضی کے سینے کے ساتھ اسے تعبیر فرمایا اور قتل والی بات کو مزارے کے سینے کے ساتھ میں یہ آج بھی کر رہے ہو آگے بھی کرتے رہو گے تم اور یہ ایشی روانت ان کے گلے میں پڑی ہے جو ان کے ماتھے پر جو داغ لگا ہے وہ دور نہیں ہونے والا جب تک یہ جہنم میں نہ چل جائیں ظلیل لوگ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمایا جی دیکھیں آگے انہیں جب سمجھایا گیا نا کہ سمجھ جاؤ بندے کے پتر بنو انسان کے بچے بنو تو آگے سے کیا کہ ہمارے دلوں پہ پڑھتے ہیں مطلب کیا ہے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں حق بات سمجھ نہیں آتی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اب ہمارے دل بالکل بند ہو چکے ہیں ہم نے کسی کی وا, کسی کا بات نہیں سننا کسی کی نصیحت نہیں سنی ایسے لوگ ہوتے نہیں ہوتے کہتے ہیں میرا اپنے پیر پر آنکھیں بند ہیں میں پیر کے علاوہ کوئی بات نہیں سنتا کسی کی چاہے رسول لگی ہو سی کیوں نہ بتائیں ایسے بغیر پیدا ہو چکے کہ ہم پیر کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتے کو حدیث, चुर्ण चुर्ण سنائی। حدیث کیا نزی رب کے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں رسول حدیث کی کوئی اہمیت نہیں میرا پیر بس میرا پیر ہے پیروں کے یا ایسے پڑے آج پیر کو پیر خدا بن بیٹھا نوزہ تو انہوں نے یہودی نے کیا کہا تھا نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو کوئی بات نہیں سنتے ہمیں کوئی بات ہمارے دلوں میں کوئی بات اثر نہیں کرتی آپ کی رفت بارک وطال نے فرمایا جو بات تم باعث فخر جان کے کہہ رہے ہو نہ اکڑ کے کہہ رہے ہو ہمارے دل میں کوئی بات نہیں جا سکتی اللہ تبارک وطال نے میں یہ کوئی عزت والی بات نہیں ہے اور لانتی ہو یہ ضلعت والی بات ہے رفتال نے کیسا انداز اختیار فرمایا یہ بلان اللہ بے قفر میں بے شرم کیا کہتے پھرتے ہو بلانحم اللہ بے قفرحم اور بلکہ اللہ نے لانت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے لانت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے کہ ان کے دل آج بند ہو چکے ہیں محبوب علیہ السلام کے قرآن کا نور اور رب کی وحج جو ہے وہ ان کے دلوں پر اسمداز نہیں ہو سکتی میں تم خوش ہوں تو برتے ہو کہ ہم جو ہے وہ ہم کوئی بات نہیں سنتے نبی آخر زمان کی ہمارے تو دل بڑے پختہ ہیں ہم یہودی پر قائم ہیں یہ تو لانت کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہوئے لانت کا سمرہ ہے یہ لانت کی وجہ سے سارا تمہارے ساتھ ہوئے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاہ فرما ہمارا کہ یہ لوگ اسی لیے غانت پڑی ہے ان پر تو بہت تھوڑے لوگ ان میں ایمان لاتے ہیں بہت تھوڑے لوگ مائل مائل مائل ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے